بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فیلو لرنرز آج ہم لیکچر نمبر 25 کنزیومر بینکنگ کا شروع کر رہے ہیں ہم نے اپنے آخری لیکچر 24 میں آپ کے ساتھ کچھ ریفلیکشن کی باتیں شیئر کی تھیں اور مقصد یہ تھا کہ ہم اپنی یہ جو جرنی ہے 45 لیکچرز کی اس میں الحمدللہ ہم ہاف مارک کراس کر چکے ہیں تو اس مخصوص کیلیں یا ایک چھوٹے سے مائل سٹون کو اچیو کرنے کے حوالے سے ہم نے اس ضرورت کو محسوس کیا کہ آپ کے ساتھ ریفلیکشن کا پروسیس جو ہے کہ ہم ذرا تھوڑی دیر کے لیے پاز لیں اپنے اس لرننگ پروسیس میں اور یہ دیکھیں کہ ہم نے جو ابھی تک منازل طے کی ہیں اس میں ہم نے کس حد تک لرن کیا ہے ہمارا لرننگ پروسیس کیسے آگے بڑھ رہا ہے تاکہ ہمیں آئندہ کے لیے بھی ایک طرح سے ڈائریکشنز ملیں لرننگ پروسیس جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ ایک سیلف ڈیولپمنٹ کے حوالے سے سیلف اویئرنیس کے حوالے سے اور آپ یہ جو کانسیپٹ ہے نو دائی سیلف کا کہ بحثیت انسان ایز این انڈیویجل وی نو نیڈ ٹو نو آور سیلف وی نیو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ آور سیلف اور ضرورت اس چیز کی محسوس کی جاتی ہے کہ جب ہم دوسرے لوگوں کو کمیونٹی کے حوالے سے ٹیم ممبرس کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں کہ وی آر اے سوشل اینیمل تو ان آرڈر ٹو انڈرسٹینڈ ادرس وی ہیو ٹو انفیکٹ انڈرسٹینڈ آور سیلف فسٹ اٹ مے sort of ضرورت اس چیز کی ہے کہ ریفلیکشن کے عمل کو ریفلیکشن کے پروسیس کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اس کا کانسیپٹ صرف یہی ہے کہ جسٹ جو ہماری ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز ہیں جو ہم ہیٹک لائف کے اس میں رہتے ہیں اس سے وقت نکال کر ہم یہ دیکھیں کہ جو ہمارا لائف کا جو ایک مقصد ہے بحثیت انسان کیا ہم اس کو حاصل کر رہے ہیں جہاں ہمارے ضروریات زندگی کو حاصل کرنے کے لیے ہم مصروف رہتے ہیں جس میں ہمارا پروفیشن ہے ہماری فیملی لائف ہے ہماری ایک طرح سے کمیونٹی لائف ہے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری لائف کس حد تک پروڈکٹیو ہے کیا جو پروڈکٹیوٹی کا کانسیپٹ ہے کہ آر وی آلسو اچیونگ افیکٹونیس اینڈ آر وی ایفیشنٹ تو یہ جو جو ریفلیکشن کے پروسیس کو ہم ایک طرح سے ہیبٹ بنا لیتے ہیں تو یہ ہمیں ہیلپ کرتا ہے اور یہ دیکھا گیا ہے کہ بزنس میں خاص طور پہ اور آپ کو جیسے بتایا گیا تھا کہ جو بزنس کے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ جو ایگزیکٹوز ہیں کہ جی یہ ریفلیکشن کا پروسیس از اے ویسٹ آف ٹائم یہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم ڈے ٹو ڈے اس سے ہٹ کے ریفلیکشن کے پروسیس میں جائیں یہ ایک فیلسی ہے یہ ایک سارٹ آف تھنکنگ ہے جس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ ریفلیکشن تو آپ ویسے بھی دیکھیں جو ہمیں حکم دیا گیا ہے ڈیلی بیس پہ ہم ریفلیکٹ کرتے ہیں الحمدللہ اگر اللہ ہم سب کو یہ جی توفیق ملے کہ پانچ وقت کا جو نماز ہے وہ بھی ایک ریفلیکشن کا پروسیس ہے تو اس چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وی شوڈ گیٹ پریکٹس آف دا ریفلیکشن پروسیس ان آرڈر ٹو نو ویئر وی آر ویئر وی وانٹ ٹو گو اینڈ ویئر وی ور جب ہم نے اس لرننگ پروسیس کی بات کی اس کورس کی بات کی تو ہم نے آپ سے بتایا کہ ہم اس کورس کو صرف ایک تھری کریڈٹ آرس کا کورس نہ لیں بلکہ ہم بیانڈ اس کے جائیں اور ہم یہ دیکھیں کہ اس کورس کے دوران ہم جو چیزیں لرن کر رہے ہیں کیا وہ ہمیں دوسرے ایریاز میں بھی ہیلپ کریں گے نہیں پھر ہم نے آپ کو یہاں ایک مثال دی تھی جان سال کی وہ شخص جس نے پولیو ویکسین انوینٹ کی تھی اس کتاب کا ہم نے ایکسٹریکٹ دیا تھا جس میں اس کا ذکر ہے چار آتھرس نے یہ کتاب مختلف انٹرویوز کر کے یہ ایک بہت ایک آپ کہہ لیں کہ یوزفل اور بہت ہی ایک انفارمیٹو کتاب ہے اور ہم آپ کو ریکمینڈ کر چکے ہیں کہ اس کتاب کو کوشش کریں آپ پڑھنے کی جان سالک نے یہی کہا کہ جی ہمارے پاس چوائسیز ہوتی ہیں لائف میں ضرورت اس چیز کی ہوتی ہے کہ ہم چوائسیز کو انڈرسٹینڈ کریں اور اس کو ایکسرسائز کریں اس نے جو ایک کانوینشنل وزڈم تھی اس کو ایک طرح سے چیلنج کیا اور الٹیمیٹلی یہ جو اس نے ویکسین پولیو کی ایک طرح سے انوینٹ کی اس نے ملینز اینڈ ملینز لائفس کو سیو کیا تو ایک یہ کانکریٹ مثال اور اس کے علاوہ بے شمار اور مثالیں ہیں کہ جو انہوں نے انوینشنس کی ہیں وہ کس طرح ریفلیکشن پروسیس میں اپنے جو انر جرنی ہے جو کریٹیوٹی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جو دنیا میں بڑی بڑی کرییشنز ہوئی ہیں انونشنز ہوئی ہیں اس میں جو انڈیویجولس تھے ان کا جو انر باؤنڈ جرنی کا کانسیپٹ ہے اپنا انٹرنل جو ہے اس سے انہوں نے ہیلپ لے کے اس قسم کی جادات کی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جس میں عام انسانیت کو اس کا فائدہ ہوا اور اس میں جو ایک اور اہم چیز آپ کے ساتھ شیئر کی گئی وہ کانسیپٹ مدر نیچر کا ہے کہ نیچر از اے گریٹ ٹیچر ہمیں اپنے ارد اپنے ماحول کو دیکھنا چاہیے اور جو ہمیں نیچر سے سگنلز، جو میسیجز ملتے ہیں اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ نیچر ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے جو سسٹم کا کانسیپٹ ہے کہ وی آر پارٹ آف دا سسٹم یہ جو امرجنگ ہول ہے ہم اس کا حصہ ہیں، ہم اس سے باہر نہیں ہیں جو ایک ہول ایمرج ہو رہا ہے جو ہمارے سامنے آ ہے جو ایک پروڈکٹیو اور ایولیوشنری پروسیس ہے ہم اپنے آپ سے الگ نہ رکھیں بلکہ ہمیں اس کے اندر انوالو ہونا چاہیے تو یہ ایک براڈر کا اس کورس کے کانٹیکسٹ میں اور جنرلی ان آرڈر ٹو نو آور سیلف ان آرڈر ٹو امپروو آور تھنک پروسیس ڈوئنگ پروسیس اور جو ہم ایک طرح سے ہیبیچوئل وے آف تھنکنگ اور ڈوئنگ کے اس میں وش سرکل میں آئے ہوئے ہیں کہ ہم ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں اور ہم جو سرکمسٹانس کو ریئیکٹ کرتے ہیں بلکہ ہم اس کو ایک طرح سے پرویکٹولی انڈرسٹینڈ نہیں کرتے تو اس وش سرکل سے نکلنے کی ضرورت ہے پھر ہی جب اگر ہم اس ریفلیکشن پروسیس کو ایک طرح سے اپنی ڈیلی لائف کا حصہ بنا لیں گے تو انشاءاللہ یہ دیکھا دیکھا گیا ہے اور دیکھا جائے گا کہ کس طرح لائف میں امپرومنٹس آتی ہیں اور کس طرح آپ کا جو ایمز ہیں لائف کے جو گولز ہیں جو آبجیکٹیو ہیں آپ اس کو اچیو کرتے ہیں ریفلیکشن کے بعد ہم نے پھر جو ٹاپک تھا اس کا وہ ہم نے جو بیس آف دا پیرامڈ کا جو ہم کچھ لیکچر سے آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور ان ہماری کوشش ہوگی کہ آج اس لیکچر میں اس ٹاپک کو ہم کنکلوڈ کریں اور پھر ہم دوسرے ٹاپکس کی طرف آگے بڑھیں اس میں جو ایک ہم نے آپ سے دو کمپوننٹ شیئر کیے تھے ایک فریم ورک ہے جو ورلڈ اکنامک فورم نے ڈیولپ کیا ہے دو سو کے کے بعد یہ فریم ورک ہے سجیشنز ہیں ریکمینڈیشنز ہیں کوئی پرسکرپٹو یہ نہیں ہے کہ جی پرسکرپشن دے دی گئی ہے کہ آپ اس کو فالو کریں یہ ایک بہت کانکریٹ بہت اوتنٹک ڈاکومنٹ ہے اور اس کا بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ گوگل پہ جا کے ویب پیج ان کا دیکھ کر اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں بہت انفارمیٹو اور بہت یوزفل ڈاکومنٹ ہے تو اس میں یہ جو فریم ورک تھا اس کے پانچ کامپوننٹ ہیں ہم نے دو کمپونیٹ آپ کے ساتھ ڈسکس کیے آج انشاءاللہ باقی تین ڈسکس کریں گے بیفور وی گو ٹو دا کانکلوڈنگ پارٹ آف دا بیس آف دا پیرمڈ کا جو جو فائنینشیل ایکسکلوژن کا جو کانسیپٹ ہے یہ دو ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے پہلا یہ تھا جو کمپنیز جو دو سو کمپنیز وہ کام کر رہی ہیں بیس آف دا پیرامڈ سیگمنٹ میں کنٹریز افریقہ ایشیا لیٹن امریکہ انہوں نے اس میں بہت ایک طرح سے کامیابیاں ان کو ملی ہیں انہوں نے بریک تھرو کیے ہیں اور ہم ان کے اگزامپلز کو فالو کر سکتے ہیں اور اکارڈنگ ٹو آور اون سرکمسٹانسز ہم اس کو آگے لے کے بڑھ سکتے ہیں تو پہلا جو کمپونیٹ اس فریم ورک کا یہ تھا کہ لائف انہانسنگ آپ پروڈکٹس ڈیولپ کریں اب وہ پروڈکٹس ڈیولپ کریں جس کا جس سے لوگوں کا معیار زندگی بڑھتا ہے اس سے ظاہر ہے جب چیزیں ریلیٹڈ آتی ہیں تو آپ کو پرائسنگ کو جی مد نظر رکھنا پڑے گا کہ آپ اپنا جو پرانا اسٹرکچر ہے جو کاسٹ کا اس کو ریوائز کرنا پڑے گا تاکہ آپ کاسٹ افیکٹو ہو کر بہتر پرائسنگ جو ہے اپنے کسٹمرز کو اس سیگمنٹ کے آفر کر سکیں اسی کمپوننٹ میں جو دوسرا تھا کہ یہ سیگمنٹ کے لوگ کمپرومائز کوالٹی پہ نہیں کرتے وہ اسی طرح کوالٹی کانشیس ہوتے ہیں جس سے دوسرے ہائر انکم سیگمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں تو یہ اگر آپ نے پرائسنگ کی بات کی تو اس میں کوالٹی کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے اس لیے کہ اس سیگمنٹ کے لوگوں کے ساتھ جو آپ کا ٹرسٹ کا لیول ہے کا ہے وہ اس سے کوالٹی سے لنکڈ ہوتا ہے اسی میں جو تیسرا سب کمپونیٹ تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے انفراسٹرکچر اور خاص طور پر جو انوائرمنٹل ایشوز ہیں ان کو مد نظر رکھنا آپ نے اوور لک لوگوں کا معیار زندگی بڑھتا ہے تو اس میں جو ایک آپ کہہ لیں کہ جو ان کی جو بیسک نیڈز ہیں لینڈ کے حوالے سے انرجی کے حوالے سے واٹر کے حوالے سے ہیلتھ کے حوالے سے ایجوکیشن کے حوالے سے ان ریسورسز کے اوپر ایک طرح سے پریشر پڑنا شروع ہوتا ہے تو آپ نے اس کو بھی ایز اے بزنس اینٹی مد نظر رکھنا ہے اس کا جو دوسرا کمپوننٹ تھا وہ جو تھا وہ ویلیو چین کا سپلائی چین کا تھا کہ آپ نے اس کو ری کنفیگر کرنا ہے آپ جو شہروں میں جس طرح آپریٹ کر رہے ہیں آپ جس طرح وہ دیکھتے ہیں کہ شہروں میں آپ کس طرح بڑے بڑے شہروں میں اور جو ان کا سیٹ اپ ہے جو آپ نے سیگمنٹیشن کی گئی ہے اس کو آپ کو ریوائز کرنا پڑے گا کیونکہ یہ آپ کو فگرز آپ کے ساتھ سٹیٹ شیئر کی گئی ہیں کہ سکسٹی ایٹ پرسنٹ آف دا بیس آف دا پرمڈ پاپولیشن ریسائیڈز ان دا رور ایریا تو رولر ایریا کے حوالے سے جو وہاں کے ڈائنامکس ہیں جو وہاں کے ڈیموگرافکس ہیں جو وہاں کا پاپولیشن کا سیٹ اپ ہے وہاں کے لوگوں کے جو کام کرنے کے انداز ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے سپلائی چین کو ریکنفیگر کرنا ہے جس میں یہ کانسیپٹ یہ تھا کہ آپ نے لوکلی سورسنگ کرنی ہے لوکلی جو پروڈیوسر ہیں اور یہ کانسیپٹ تھا کہ بیس آف دا پیرامڈ کے لوگ نہ صرف کنزیومر ہوتے ہیں بلکہ وہ پروڈیوسر بھی ہوتے ہیں تو آپ نے اس چیز کو کرنا تھا پھر اپنے اپنی ریچ کو بڑھانا تاکہ انہیں ڈسٹریبیوشن چینلز کو آپ اس طرح استعمال کریں کہ آپ کی ریچ جو ایک ٹریڈیشنل ریچ ہے اس سے نکلے اور اس میں تیسرا چیز یہ تھا کہ آپ نے ان کے ساتھ جو ہے ٹرسٹ آئیڈینٹیٹیفیکیشن کرنی ہے اپنی اس کی ٹرسٹ ڈیولپ کرنا ہے برانڈ آئیڈینٹیٹی بنانی ہے اس لیے کہ اس سیگمنٹ کے لوگ جو ہے نا وہ زیادہ تر اپنے آپ کو افیلیٹ کرتے ہیں پہچانتے ہیں ایک نون برانڈ سے تو ضرورت اس چیز کی محسوس کی گئی کہ آپ اپنے آپ کو افیلیٹ کریں کولوبریٹ کریں ایک نون برانڈ کے ساتھ تو یہ دو کمپونیٹ کے بعد آج جو تیسرا کمپونیٹ اور اس کے بعد ان شاء چوتھا اور پانچواں ہم اس کا فریم ورک آپ سے ڈسکس کریں گے تیسرا کمپونیٹ یہ ہے کہ آپ ایجوکیٹ کریں لوگوں کو تھرو کمیونیکیشن اینڈ مارکیٹنگ یا جو مارکیٹنگ ہے وہ صرف محدود آپ کی پروڈکٹ سروسز کے حوالے سے نہیں ہونے چاہیے کہ جی آپ اپنے پروڈکٹس کو سیل کرنا چاہتے ہیں پروموٹ کرنا چاہتے ہیں بلکہ آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں آپ لوگوں کو کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں اور یہ چونکہ جو اس سیگمنٹ کے جو اس پاپولیشن کے مخصوص فیچرس ہیں جو ان کی کریکٹرسٹکس ہیں اس کے لیے ضرورت ہے اس چیز کی کہ آپ کی جو مارکیٹنگ ہے آپ کی جو کمیونیکیشن ہے وہ ایجوکیشن کا اس میں ہونا چاہیے اب یہ کہا جاتا ہے اکثر یا جو بزنس اینٹیز ہیں خاص طور پر ہیں وہ یہ فیل کرتے ہیں ان کا یہ مائنڈ سیٹ ہے مینٹل ماڈل ہے کہ جی ایجوکیشن ہماری ذمہ داریوں میں شامل نہیں ہے لیکن یہیں پر جو لوگ غلطی کر جاتے ہیں یہ اس sense میں ایجوکیشن نہیں ہے کہ آپ نے لوگوں کو کلاس روم میں پڑھانا ہے لیکن آپ نے اپنی مارکیٹنگ کمپینس کو آپ نے جو ان کے ساتھ کمیونیکیشن کے جو چینلس ڈیولپ کرنے ہیں اس میں وہ پہلو ہونا چاہیے ایجوکیشن کا کہ لوگوں کو آپ جو ان کو پروڈکٹس کے بینیفٹس بتا رہے ہیں اس کے اندر کیا ایجوکیشن کا لیول ہے ان کو پروڈکٹس کے بینیفٹ آسان میں ان کی زبان میں بتائیں اور ان کو ایجوکیٹ کریں اس میں ایک کانکریٹ مثال جو ہمارے ملک میں بھی دیکھی جا رہی ہے اور ہمارے پڑوسی ملک میں بھی کہ ایک ملٹا نیشنل کمپنی جو اپنے پروڈکٹس کو جو پرسنل ہائیجین کے حوالے سے پروڈکٹس ہیں ان کی پروموشن کے لیے ان کی مارکیٹنگ کے لیے وہ یہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو پہلے پرسنل ہائجین کے متعلق بتاتے ہیں آپ نے ٹی وی میں ان کے ایڈز بھی دیکھے ہوں گے کہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جی اگر آپ نے پرسنل ہائیجین کے حوالے سے جراثیم سے بچنے کے لیے صابن کا جیسے وہ ان کا کانسیپٹ ہے کہ آپ کس طرح کیسے آپ نے ہاتھ دھونے اپنے آپ کو کس طرح صاف ستھرا رکھنا ہے تو انہوں نے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا پہلے پرسنل ہائیجین کے متعلق پھر انہوں نے اپنے اس پروڈکٹ کو ایک طرح سے پروموٹ کیا تو آپ اس سے دیکھیں گے اور اس کا بہت ایک نظر آتا ہے شہروں میں خاص طور پہ اور اس کی ضرورت گاؤں میں رولر ایریاز میں محسوس کی جا رہی ہے کہ آپ اس کو پروموٹ اس طرح کریں کہ پہلے لوگوں میں اس کا جو بیسک کانسیپٹ ہے اس کو کلیئر کریں پھر اپنے پروڈکٹس کو وہ کریں پھر اس کے بعد جو دوسری چیز آتی ہے کہ وہ مارکیٹنگ کمیونیکیشن کے حوالے سے آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ آپ جو لوکلی جو لوگ ہیں آپ ان کے ساتھ ایک طرح سے پارٹنرشپ کریں ان کیس اسٹڈیز میں دیکھا گیا کہ انہوں نے سیلز کے جو لوگ ہیں اپنی انہوں نے اسی کمیونٹی سے لیے ہیں جب اسی کمیونٹی لوگ لیتے ہیں تو فائدہ یہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ آلریڈی واقف ہوتے ہیں ان کا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے وہ ان کو ہیلپ کرتا ہے اور وہ لوگ ان کو بتاتے ہیں کہ جی یہ پروڈکٹس آپ استعمال کریں گے جو سروسز آپ کو آفر کی جا رہی ہیں اس کے کیا بینیفٹس ہیں تو لوکلی بھی اس چیز کو اس نیٹ ورکنگ کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے بات کی کہ آپ نے برانڈ اور ٹرسٹ ڈیولپ کرنا ہے برانڈ ٹرسٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان ایریاز میں کنزیومر کو جو پروٹیکشن کے جو لاز ہیں یا ان کی جو ایک لٹریسی لیول ہے ان کا انڈرسٹینڈنگ لیول وہ نہیں ہے تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ ان کا ٹرسٹ ڈیولپ کریں آپ ان کو اس چیز کی اشورنس دیں کہ یہ جو پروڈکٹس آپ استعمال کریں گے ہمارے یا سروسز استعمال کریں گے اس کے اندر کس قسم کے وہ ہیں کس قسم کے اس کے اندر امپلیکیشنز ہیں اور اس کے پروز اینڈ کانس آپ ان کے ساتھ ڈسکس کریں آپ ان کو بتائیں کہ پاس پروڈکٹ کے استعمال میں کمپلیکسٹیز ہوتی ہیں کوئی جیسے کہہ لیں کوئی الیکٹریکل اکوپمنٹ ہے تو آپ نے اس کو کس طرح آپریٹ کرنا ہے یا ایک مثال ایگریکلچر ان پٹس کے حوالے سے دی جاتی ہے کہ جو فرٹیلائزرز ہیں جب آپ ان کو استعمال کرتے ہیں تو اس کے استعمال میں کیا کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے تو یہ یہ سارے ایجوکیشن اور کمیونیکیشن کا ایک حصہ ہے اور اس کو اگر آپ اس کمپوننٹ کو جو سجیشنز ہیں یہ جو ریکمنڈیشنز ہیں اس کو فالو کریں گے تو اس کا ایک جو اہم جو لازمی نتیجہ نکلے گا کہ وہاں کی کمیونٹی کے لوگ وہاں کی جو آپ کہہ لیں کہ جو پاپولیشن ہے وہ آپ چاہے بینکنگ سروسز کے والے سے بات کر رہے ہیں یا جو جس کو ہم کہتے ہیں ایف ایم جی فاسٹ موونگ کنزیومر گڈس اس کے والے سے تو ان کا آپ کی کمپنی کے ساتھ ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے گا وہ آپ کی کمپنی کو آئیڈینٹیفائی کرنے لگیں گے اور آپ اس مارکیٹ میں جو پینیٹریشن اختیار کریں گے اور یہاں وہی بزنس کا اگر آپ بات کر رہے ہیں تو یو ول سی دا بزنس بینیفٹ دیٹ کہ یو a foothold in that community in that segment of the population جو آپ کو ایک کمپیٹیو ایڈوانٹیج پرووائڈ کرے گا ان لوگوں کے مقابلے میں جو اس مارکیٹ میں آنا چاہتے ہیں جو اس مارکیٹ کے اندر اینٹری کرنا چاہتے ہیں تو ایک جو یہ کمپونیٹ کا جو سجیشنس تھے جو ریکمینڈیشنس تھیں کہ آپ ایجوکیٹ کریں لوگوں کو ایجوکیشن میں جو مارکیٹنگ بھی ہوگی اور کمیونیکیشن بھی ہوگی تو آپ دیکھیں گے اس کے نتائج بہتر برآمد ہوں گے اس کے بعد جو چوتھا آپ کہہ لیں کہ جو کمپوننٹ ہے اس فریم ورک کا وہ ہے کولوبریشن کا کولوبریشن کا ایلیمنٹ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت اہم ہے اور اس کا بار بار تذکرہ ہوا ہے اور جب ہم نے بزنس ماڈل کی بات کی تھی تو اس وقت بھی یہ چیز سامنے آئی تھی کہ اب وقت کی ضرورت ہے کہ بینکس ہوں چاہے یا دوسرے ادارے ہوں اب وہ اپنی باؤنڈری سے باہر آئیں وہ خاص طور پہ بیس آف دا پیرمٹ کا جو ہم نے شروع کیا تھا تو اس میں جگہ جگہ ذکر آیا تھا اور پھر فائنینشیل سروسز میں بھی آیا تھا کہ یہ وہ سیگمنٹ آف دا پاپولیشن ہے جہاں آپ کو کولوبریٹ کرنے کی ضرورت ہے کولوبریشن سے مراد یہی ہے کہ آپ نے الائنسز کرنی ہے آپ نے پارٹنرشپ کرنی ہے اور آپ نے نان ٹریڈیشنل جو آپ کہہ کے کہ پلیئرز ہیں ان کے ساتھ ایک طرح سے کولوبریٹ کر کے اس سیگمنٹ کو سرو کرنا ہے کیونکہ آپ کے لیے انڈیویجولی سنگلی یہ پاسبل نہیں ہے کہ جو اس سیگمنٹ کی ریکوائرمنٹس ہیں جو ان کی نیڈس ہیں آن آ سنگولر بیسس آن آ انڈیویجل کمپنی بیسس آپ اس کو پوری طرح میٹ کر سکیں تو جب اس کولوبریشن کی بات کرتے ہیں تو جس میں ریکمنڈیشنز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کمیونٹی لیول پہ ڈیل کریں آپ انڈیویجل لیول پہ نہ ڈیل کریں کیونکہ دیکھیے ان سیگمنٹ میں رورل ایریاز میں کمیونٹی بانڈس بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں یہ دیکھا گیا ہے کہ وہاں ایک جو کمیونٹی بانڈ کا کانسیپٹ ہے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جو بھی ان کا لیول آف انٹریکشن ہے as compared to cities as compared to bigger towns وہ زیادہ ہوتا ہے لوگوں کی جو آپ کہہ کہ وہ جو, جو رورل ایریاز میں ایک کریں رہے ہیں کہ جو پنچایت کا کانسیپٹ ہے یا لوگوں کا مل بیٹھنے کا کانسیپٹ ہے تو دیر ار اسٹرانگ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ اپنی بزنس کی پرموشن کے لیے آپ ان کی نیڈس کو سرو کرنے کے لیے آپ کمیونٹی لیول کے ان کے ساتھ کلوبریٹ کریں آپ یہ دیکھیں کہ جو کمیونٹی کے جو لیڈرس ہیں جو اوپین میکرز ہیں یا یہاں پر جو انفلوئنشیل لوگ ہیں جن کا وہاں پر ریسپیکٹ کی جاتی ہے آپ ان کو انوالو کریں اور کمیونٹی لیول پہ جب آپ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کس طرح آپ کی جو جو مقصد ہے اس کو حاصل کیا جا سکے گا اس کے ساتھ ساتھ ضرورت ہے کہ جو ان کے ٹیلنٹ کو اور ان کی ایکسپرٹیز کو بھی آپ کریں آپ وہاں کے لوگوں کو جو لوکل ہیں جو ینگ پاپولیشن ہیں آپ کوشش کریں کہ اپنی جو ان کو جو مخصوص جو ایریاز میں جس میں آپ آپریٹ کرنا چاہتے ہیں اپنی انڈسٹری کے حوالے سے آپ ان کو ایک طرح سے وہاں پر ٹریننگ دیں سکلز ڈیولپ کریں اچھا یہاں خطرہ اس چیز کا ہے جو کہ جینون ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اگر کمیونٹی لیول پہ لوگوں کو سکلز ٹریننگ دے دی ہم نے ان کو ایک طرح سے وہ کیا تو وہ کہیں اور جا کے سرو کریں گے تو یہ رسک آپ کو لینا پڑے گا اس لیے کہ جب آپ نے کمیونٹی ڈیولپمنٹ کی بات کی تو یہ صرف ذمہ داری گورنمنٹ کی یا این جی اوز کی یا وہ ادارے جو ڈیولپمنٹ سیکٹر میں ان کی نہیں ہے بلکہ جب آپ اس سیگمنٹ میں آنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو اس سے الوف سیپریٹ نہیں رکھ سکتے آپ کو اس کمیونٹی کے اندر انٹیگریٹ کرنا پڑے گا آپ کو اس کو اس کمیونٹی کے اندر آنا پڑے گا ان کی ضروریات کو محسوس کرتے ہوئے ان کے ساتھ یہ شو کرنا پڑے گا کہ یو آر پارٹ آف دیٹ دیئر سسٹم اینڈ یو آر ریئلی کین ٹو ہیلپ دیم امپروو دیئر وے آف life اس کے ساتھ ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں کہ کولوبریشن کی تو ضرورت اس چیز کی بھی ہو جاتی ہے کہ کمیونٹی کے اندر جو اور لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ وہ کریں پھر جو ایک دوسرا کانسیپٹ ہے کہ نان ٹریڈیشنل پارٹنرز جن کے ساتھ عام حالات میں آپ کولوبریٹ نہیں کریں گے آپ ان کے ساتھ ایک طرح سے الائنسز کریں آپ ان کے ساتھ پارٹنرشپ کریں اور اپنے ایسیٹس جو ہیں یا اپنے آپ کہہ لیں کہ جو ریسورسز ہیں وہ ان کے ساتھ شیئر کریں یہ تھوڑا سا بزنسز کو یہ چیز ذرا مشکل سے یا ڈفیکلٹ سمجھ میں آتی ہے ڈیفیکلٹی سے لیکن یہ کانسیپٹ بھی اب کافی عام ہوا ہے اور اس کی ایکچوئل ریئل لائف کی مثالیں ہیں ان کنٹریز میں افریقہ میں اور ایشیا میں جہاں لوگوں نے اپنے شیئر کیے ہیں جیسے انڈیا میں ایک کمپنی تھی ہے ٹیلی کمیونیکیشن کی اور ایک فرٹیلائزرس کی کمپنی ہے تو اس فرٹیلائزرس کی کمپنی کے ڈیڈیکیٹیڈ رورل ایریاز میں سیلس کی ٹیمیں ہیں وہ اپنے اظہار فرٹیلائزرس کو پروموٹ کرنے کے لیے مارکیٹنگ کرنے کے لیے انہوں نے بہت ڈیڈیکیٹڈ سیلس ہے تو اس کمپنی نے ان کے ساتھ الائنس کی اور ان کے ساتھ کہا کہ آپ کے جو ڈیڈیکیٹڈ جو کسٹمر بیس ہے ہم اپنی سروسز ان کو آفر کرتے ہیں تو یہ پارٹنرشپ نے دونوں کمپنی کو فائدہ دیا ان کو ظاہر ہے جو ان کی جو فرٹیلائزرس یا کسان تھے یا جو ایگریکلچر جو ان کے کسٹمرز تھے ان کو موبائل کمپنی نے اپنی جو ہے سروسز آفر کی تو یہ مثال اس طرح سامنے آتی ہے پریکٹیکل اس کے ساتھ ساتھ بات ہوتی ہے کہ جو آپ اسیٹس اور وہ شیئر کریں وہ ایک اور جگہ ہے کہ جیسے جو موبائل کمپنیاں ہیں جو ٹیلی ان رچ ڈیٹا بیس ہے وہ ڈیٹا بیس ہے کہ جو ان کے سبسکرائبرز ہیں یا جیسے مثال دی جاتی ہے موبائل کمپنی کی تو ان کے جو سبسکرائبر ہیں بہت بڑا ڈیٹا بیس ہے بہت بڑی کسٹمر بیس ہے ان کی جو پیمنٹ ہسٹری ہے جس حساب سے وہ اپنے بلس کی پیمنٹ کرتے ہیں جو ان کا ریکارڈ ہے یہ ریکارڈ یہ ہسٹری یہ ڈیٹا بیس ایک فائنینشیل کمپنی کو ہیلپ کر سکتا ہے اپنے پروڈکٹس آفر کرنے کے لیے انشورنس کمپنی کو وہ ان کے ساتھ کولوبریٹ کریں کہ اچھا جی آپ کا یہ جو ایک ہے ظاہر ہے یہ اس میں کانفیڈینشیلٹی کا ایلیمنٹ ضرور آتا ہے لیکن اگر آپ یہ کولابریشن کریں اور بار بار اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ریگولیشنز پرمٹنگ ریگولیٹر جو ہیں ان کی پرمیشن کے ساتھ ان کی ایک طرح سے جو اگر کوئی وہ کسی قسم کی ریسٹرین ہے یا کنسٹرین ہے یا پابندیاں ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یا اس کے اندر ریفارم کے بعد ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ اپنی اس کو وہ کریں اور اس چیز کو دیکھیں کہ آپ ان کی جو یہ ایسٹ ہے جو ان کی نالج ہے اس کو آپ کس طرح لیوریج کر سکتے ہیں اپنی سروسز آفر کر کے اس میں دونوں کا ون ون سچویشن ہے دونوں کا فائدہ ہوگا کہ جو اگر آپ دیکھیں کہ جو موبائل آپریٹرز ہیں ان کی اگر کسٹمرس کو فائنینشیل سروسز کی ضرورت ہے تو ایک فائنینشیل سروس کمپنی ان کے ساتھ آ کے کلوبریٹ کر کے ان کو یہ سروس آفر کر سکتی ہے اس کے بعد بات ضرورت ہے کہ آپ ان کو گورن کس طرح کریں گے اس پارٹنرشپ کو یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے اس لیے کہ یاد رکھیں اس کا گورننس کا جو ہے وہ بہت ضروری ہے اس لیے کہ جب آپ یہ پارٹنرشپ کرتے ہیں تو اس کے اندر کافی ٹپس اینڈ برڈس ہوتے ہیں جو اس میں مختلف پارٹنرز ہوتے ہیں یا مختلف پلیئرز ہوتے ہیں ان کے اپنے بھی وہ ہوتے ہیں تو دیکھا یہ گیا ہے کہ جنہوں نے اس میں ہیڈ اسٹارٹ لیا ہے اس کے اندر اس قسم کی فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے کہ کس طرح نئے لوگ اس میں آ سکتے ہیں کون لوگ یہاں سے ایگزٹ کر سکتے ہیں تو ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے تو یہ جو کلیبریشن کا کانسیپٹ ہے پھر اس میں آپ نے ٹیلنٹ اور ایکسپرٹیز کو ایک طرح سے مینیج کرنا ہے اور آپ نے جو ایک کانسیپٹ یہاں بہت سکسیزفلی اپلائی ہو رہا ہے انڈیا میں جیسے وہ یہ ہے ایک آئی کلینک ہے اور وہ آئی کلینک جو ہے اس کو ساری دنیا میں مشہور ہو گیا کہ اس کے ہاں کوالٹی آف ٹریٹمنٹ ورلڈ کلاس ہے لیکن اس کے جو چارجز ہیں جو ان کا خرچہ ہے وہ آلموسٹ ون ٹینتھ ہے مثال دی گئی ہے کہ جہاں اگر ایک باہر کے ملک میں دس ہزار ڈالر خرچ ہوتے ہیں آئی ٹریٹمنٹ پہ تو یہاں صرف ایک ہزار ڈالر میں یہ سارا کام ہو جاتا ہے اور کوالٹی آف ٹریٹمنٹ وہی ہوتی ہے تو اس جو آئی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے انہوں نے یہ کیا کہ جو اسپیشلسٹ ڈاکٹرز ہیں یہ سارے ہیں وہ شہروں میں محدود ہیں وہ گاؤں میں نہیں جاتے وہ رورل ایریاز میں نہیں جاتے لیکن انہوں نے وہ ٹیمیں ڈیولپ کی ہیں وہ ایک طرح سے لوئر لیول پہ اسکلس ٹریننگ دی ہے کہ جہاں لوگوں کو انیشل اسکریننگ کرنی ہے ان کے ٹیسٹ کرنی ہے ڈور ٹو ڈور جا کے گھر جا کے رورل ایریا میں جا کے تاکہ وہ جو قیمتی ٹائم ہے اسپیشلسٹ ڈاکٹرس کا وہ وہاں سرف نہ ہو یہ لوگ ظاہر ہے اس قسم کی ان کو جس کو ڈی اسکل کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کو اس طرح کی ٹریننگ دی ہے کہ وہ جو وہاں جا کے انیشیل اسکریننگ کرتے ہیں رپورٹ بناتے ہیں اور پھر ظاہر ہے ان کے بعد جو سسٹم ہے وہ رپورٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹرس کو دے دیتے ہیں, ہیں کہ ان کیسز کن کو اسپیشل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے یا کن کو وہیں پر ٹریٹ کیا جا سکتا ہے تو یہ ایک سمپل کانکریٹ مثال سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ آپ کس طرح کولوبریٹ کر کے رورل ایریاز کے لوگوں کو بھی وہی ایکسپرٹیز وہی پروفیشنل سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں جو شہر کے لوگوں کو ہے یہ ایک سمپل ہیلتھ کیئر کے سیکٹر کی مثال سامنے ہے اس قسم میں اور بہت سی مثالیں سامنے آتی ہیں کہ آپ ڈی اسکل کر کے کس طرح کر سکتے ہیں تو جب ہم سب چیزوں کو ان کولوبریشنس کو ان پارٹنرشپ کو ان الائنسیز کو مد نظر رکھتے ہیں تو ضرورت پھر اس چیز کی آتی ہے کہ جو مائنڈ سیٹ ہے جو آرگنائزیشن کا جو ڈسیشن میکرس کا وہ چینج ہونا چاہیے تو اس حوالے سے جو آخری کمپونیٹ ہے اس کا بھی تھیم اس کی بھی اسپرٹ یہی ہے جو ان اے یہ چاروں کمپونیٹ کو وہ کور کرتا ہے کہ آپ نے آرگنائزیشن کو انشیکل کرنا ہے جب ہم شکل ہونے کی بات کرتے ہیں تو اس میں ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو موجودہ لوگوں کا جو مائنڈ سیٹ ہے ان کمپنیز میں کہ جو سمجھتی ہیں کہ انہوں نے شہروں میں آپریٹ کرنا ہے انہوں نے رورل ایریاز میں نہیں جانا وہاں بزنس وائبلٹی نہیں ہے انہوں نے اپنے اوپر ایک طرح سے سیلف امپوزڈ آپ کہہ لیں کہ ان کے کانسیپٹس ہیں اور وہ اب یہ ساری چیزیں اس کے اسٹڈیز کے بعد سامنے آئی ہیں کہ جب تک ادارے کے لوگ اپنے آپ کو اس سیلف امپوزڈ ریسٹرکشنس کہہ یا مائنڈ سیٹ سے نہیں نکالیں گے تو یہ چیزیں کامیاب نہیں ہو سکتی اور وہ بیس آف دا پیرمڈ کے سیگمنٹ کو بزنس کے کانٹیکٹس میں اور ادر وائز بھی سکسیسفلی اڈاپٹ نہیں کر سکتے تو اس کو جب ہم انشکل ہونے کی بات کرتے ہیں تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اسٹارٹ کریں سینئر مینجمنٹ سے سینئر مینجمنٹ کا مائنڈ سیٹ یہ ضروری ہونا چاہیے کہ دے شوڈ بی کمیٹڈ ٹو گو ان ٹو دا بیس سیگمنٹ Uh, whatever it is, their services چاہے وہ فائنینشیل سروسز والی ہوں یا دوسرے ہوں تاکہ وہ اس سیگمنٹ کو جو آلموسٹ سیونٹی پرسینٹ آف دا پاپولیشن ہے اینڈ ان کنٹری لائک پاکستان یہ تو پرسنٹیج اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ کتنا بڑا سیگمنٹ مس کر رہے ہیں تو جو سینئر مینجمنٹ کو ان کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کریں اور اس میں جو ضرورت ہے اس چیز کی کہ وہ دیکھیں کہ یہ جو ٹاپ ڈاؤن اپروچ ہے کہ جی سینٹر میں بیٹھ کے ہیڈ آفس میں بیٹھ کے آپ جو نیچے جو ریجنز میں لوگوں کو آپ ایک طرح سے کر رہے ہیں اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے آرگنائزیشنل اسٹرکچر میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ آپ جہاں کہتے ہیں نا یو شوڈ بی نیئر دا ایکشن جو وہ فیلڈ کے لوگ ہیں آپ ان کو اتارٹیز دیں آپ ان کو پاور دیں آپ کو ان کو ڈیسیجن میکنگ کی وہ دیں اور ساتھ ساتھ ضرورت اس چیز کی ہے کہ جب ان کو ڈسیجن ملیں گے کوک ڈیسیجن ہوں گے تو ظاہر ہے الٹیمیٹلی بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے اس کا جو بینیفٹس ہے آپ کو ملے گا ضرور سینئر مینجر کے لیول پہ تو پہلے یہی ہے کہ وہ ڈی سینٹرلائز کریں وہ اپنے سٹرکچر کو اس طرح کریں کہ وہ کیٹر کریں رولر ایریاز کو جو دور دراز کے علاقے ہیں جو ہیڈ آفس سے دور ہیں جو مین سینٹرل آفس سے دور ہیں اگر ہم بینک کی مثال لے لیں تو بینک کے جو ہیڈ آفسز ہیں پھر ان کی برانچز ہیں اس میں ریجنز ہیں جب ہم بات کرتے ہیں ڈی سینٹرلائزیشن کی تو وہ چیز سامنے آتی ہے کہ آپ کو اپنے جو لوکل جو لیول پہ لوگ ہیں جن کا ڈائریکٹ ایک طرح سے پاپولیشن کے ساتھ کنزیومر کے ساتھ کانٹیکٹ ہے ان رابطے کو آپ بہتر طور پہ ایکسپلائڈ کرنے کے لیے ان کو یہ ایک طرح سے آپ اتھارٹیز دیں ان کا جو ورکنگ ارینجمنٹ اس طرح رکھیں کہ ان کو میجر اپروولس یا دوسرے اپروولس کے لیے ویٹ نہ کرنا پڑے تو یہ چیز اہم ہے اس کے ساتھ پھر ہم میٹرسز کو دیکھتے ہیں کہ جو پرفارمنس میٹرسز ہیں جس سے آپ پرفارمنس کو میجر کرتے ہیں اس کے اندر بھی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے ظاہر ہے کہ جو شہر کے لیول پہ جب یہ چیز ہوتی ہے تو اس کا کانٹیکس ڈیفرنٹ ہوتا ہے لیکن رورل ایریاز میں سارے ان ڈیموگرافکس کو ڈائنامکس کو مدن نظر رکھتے ہوئے ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ جو میٹریس بھی ہے اس کے اندر تبدیلیاں لائیں اور آپ ایک ڈفرینسن کریٹ کریں ناٹ ان اے نیگیٹو سینس کہ جو شہروں میں جو لوگ جو برانچز آپریٹ کر رہی ہیں جو رورل ایریز آپریٹ کر رہی ہیں ان کے میٹریسز ڈفرنٹ ہونے چاہیے کیونکہ سرکمسٹانسز ڈفرنٹ ہیں ان کی کنڈیشنز ڈفرنٹ ہیں تو ان کو جو آپ اس طرح ایک طرح سے بلٹ ان کریں گے اپنی سسٹم میں اور ضرورت پھر اس چیز کی بھی محسوس ہوگی کہ آپ اپنے جو آرگنائزیشن سٹرکچر ہے اس کے اندر تبدیلیاں لے کے آئیں ضرورت نہیں ہے کہ وہی جو ایک طرح سے جو آپ کام کر رہے ہیں جو ریجنل ہیڈ آفس لیول پہ جو آپ ڈی سینٹرلائز کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو ڈیڈیکیٹڈ الگ سے کوئی چھوٹی لیول پہ آپ کو سبسیڈیری اسٹیبلش کرنی پڑے اس کو کیٹر کرنے کے لیے اٹ آل ڈیپینڈس جیسے سجیشنز اور ریکمنڈیشنس کے حوالے سے کہا گیا کہ یہ کوئی پرسکرپٹو نہیں ہے بلکہ آپ اپنے گون سرکمسٹانسز کو مد نظر رکھیں پھر اس میں جو ضرورت ہے خاص طور پہ وہ ٹریننگ کی ضرورت ہے کہ آپ جب اپنے لوگوں کو ٹرین اس طرح کریں تو ان کا مائنڈ سیٹ جو ابھی تک لوگوں کا خواہش ہوتی ہے کہ وہ بڑے شہروں میں آپریٹ کریں بڑے شہروں کے اس میں لوگ ریلکٹنٹ ہوتے ہیں ان کو آپ نے انکریج کرنا ہے کہ وہ رورل ایریا میں جا کے آپریٹ کریں اور بعض دفعہ یہ مینڈریٹری بھی بنا جا سکتا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے جیسے گورنمنٹ سروسز کا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو ان ایریاز میں سرو کرنا ہے وچ ویل مے ایڈ ٹو دیئر کیریئر پروگرشن کیریئر گروت تو ان سارے انشیکل کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ ان کو اس طرح سے اپنی آرگنائزیشن کو اپنے اس ادارے کو اپنی اس کمپنی کو گیئر اپ کریں اس بیس آف دا پیرامڈ کو کرنے کے لیے جو چار ہم نے کمپونیٹس کی بات کی اس کی سکسیس اسی وقت اچیو ہوگی اس کی افیکٹونیس اسی وقت آپ ایک طرح سے گین کر سکیں گے جب تک آپ کا ادارہ آپ کی آرگنائزیشن ان اس سے نہیں نکلتی اور اس کے اندر یہ تبدیلیاں نہیں آتی تو ان سارے فریم کو جب ہم اس براڈر کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں تو یہ چیز سامنے آتی ہے کہ یہ دو سو کے اسٹڈیز جو کہ سکسیس اسٹوریز ہیں ان کے بیس پہ یہ فریم بنایا گیا ہے اور ضرورت چیز کی ہے کہ ہم اس کو اپنے موجودہ حالات میں جو اپنے گراؤنڈ ریئلٹیز ہے اس کو مد رکھتے ہوئے اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں کوئی نہیں ریکمنڈ کر رہا کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ آنکھیں بند کر کے کریں بلکہ آپ کو لوکل جو ہے اور اس میں بار بار خاص طور پر ہم بینکنگ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ریگولیٹری ریکوائرمنٹس ریگولیٹری آپ کہہ لیں جو فلفلمنٹ اس کو کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو جب ہم نے یہ ساری چیزیں دیکھی بیس آف پیرامڈ کی بات کی اور ہم نے دوسری کنٹریز کی جہاں یہ چیزیں اپلائی کی جا رہی ہیں ان کنٹریز لائک افریقہ ایشیا لیٹن امیریکا اور ہمارے یہاں بھی تو پھر ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اب اس چیز کو مائنڈ سیٹ کو چینج کریں اور اپنے لوگوں کو اس چیز کی طرف لے کے آئیں کہ وہ جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے وہ کہاں کام کر رہے ہیں اب ہم اسپیسیفکلی جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے وہ خاص طور پہ بیس آف دا پیرمنٹ کے حوالے سے اب ہم کنکلوڈنگ اس میں آتے ہوئے ہم کنزیومر بینکنگ کے اس کی ایک طرح سے جو کیس اسٹڈی ہے وہ کریں گے اور پاکستان کے کانٹیکٹس میں کوشش کریں گے کہ ہم اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں یہ کیس اسٹڈی کہہ لیں یا یہ سارٹ آف رپورٹ کہہ لیں یا ایک آرٹیکل ہے جو کہ ایک بہت فیمس کنسلٹنگ فرم ہے گلوبل ہے انہوں نے کام کیا ہے انہیں کنٹریز لائک انڈیا برازیل افریقہ اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ ان کی جو یہ فائنڈنگز ہیں ان کی جو کنزیومر بینکنگ کی جو ریکمنڈیشن ہیں اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جائے ظاہر ہے اٹس پیورلی ریلیٹ ٹو کنزیومر بینکنگ اور انہوں نے جو اس کے اندر جو اسٹڈی کی جو ریسرچ کیا جو ان کی فائنڈنگس تھی اٹ آل ریلیٹس ٹو ناٹ جو ہم نے اس سے پہلے باتیں کی وہ جنرل بزنس کی باتیں کی تھیں یہ جو پرٹیکولر سیگمنٹ ہے جو پرٹیکولر ٹاپک ہے اٹ اونلی ریلیٹس ٹو کنزیومر بینکنگ تو اس میں وہی جو ان کا آپ فریم ورک کہہ لیں یا ان کی جو اسٹڈی کا ایک طرح سے کریکس ہے اسپرٹ ہے وہ یہی ہے کہ وہ یہ اسٹارٹ کرتے ہیں کہ بیس آف دا پیرمڈ ہے کیا جو اس میں کنزیومر ہیں وہ کہتے ہیں دا نیکسٹ بلین کنزیومر بینکنگ کے جو ہیں ان کے خیال سے اس کا ایسٹیمیٹ نیکسٹ بلین ہے اور most آف دم آر ان کنٹری لائک برازیل کنٹری لائک چائنا کنٹری لائک انڈیا اینڈ افریقہ اور ظاہر ایشیا پارٹ آف پاکستان ہے پاکستان بھی اس کے اندر پرومینٹلی شامل ہے تو یہ جو ون بلین کنزیومر کے کسٹمر ہیں نیکسٹ نیکسٹ کا کانسیپٹ بار بار اس لیے آیا گیا ہے یہاں دوبارہ وضاحت کر دی جائے کہ جن لوگوں نے اس میں اسٹڈی کی ہے ریسرچ کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بزنسز کے لیے یہ نیکسٹ آنے والا پوٹینشیل کنزیومر کا سیگمنٹ ہے جو بہت بڑا ہے جب ہم نے پورے اس کی بات کی تھی تو اس کا تو ہم بات کر رہے تھے فور بلین پلس کی لیکن جب ہم کنزیومر کے صرف آ جاتے ہیں کہ جو مخصوص اگر اس کو محدود کر کے اسٹڈی پوائنٹ آف ویو سے تو وہ ون بلین ہے اور اس آرٹیکل میں اس اسٹڈی میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان اٹ یہ ون بلین جو کنزیومرز ہیں یہ انکم کے لیول کے حوالے سے وہاں پر ایک طرح سے پلیس ہوتے ہیں کہ جو پورسٹ آف دا پور ہیں ان سے زیادہ یہ اوپر ہیں اور جو ریچر سیگمنٹ ہے جس کو بینکس ٹارگٹ uh, کر رہے ہیں ان کے درمیان ہے تو ایک طرح سے یہ جو سیگمنٹ آپ کہہ لیں کنزیومر بینکرز کا نیکسٹ بلین کا یہ دونوں طرف سے ایک طرح سے محروم ہے نہ یہ پور اس کے اس میں آتا ہے اور نہ یہ اس میں ہائر اس میں آتا ہے اور ان اٹ سیلف ان کی جو آپ کہہ لیں پرچیزنگ پاور ہے ان کو جب انہوں نے ایسٹیمیٹ کیا دے کانسٹیوٹ دا 10th لارجسٹ اکانمی ان دا ورلڈ جی ڈی پی کے حوالے سے اور یہ رینکنگ میں آفٹر اسپین اسپین کا نمبر 9 آتا ہے وہ کہتے ہیں یہ 10th لیول پہ اگر اس کو آپ 1 بلین کنزیومر بینکنگ کسٹمر کو لیں تو دے کانسٹیٹیوٹ دا 10th لارجسٹ Uh, ایک طرح سے اکانومی ان دا ورلڈ اور دی آر احڈ آف میکسیکو ہیڈ آف انڈیا ہیڈ آف برازیل اس سے آپ ان کی کولیکٹو پاور جو پرچیزنگ پاور ہے جو ان کی انکم لیول ہے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں تو دیز آر دا نیکسٹ ون بلین بینکنگ کنزیومرس تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کون ہیں یہ جو ہیں یہ وہی وہ ہیں جس کا ہم نے بار بار ذکر کیا کہ یہ فائنینشلی ایکسکلوڈیڈ ہیں فائنینشیل uh, سیکٹر سے ان کو بینکس جو ہیں ایک طرح سے سروسز پرووائڈ نہیں کرتے یہ سوچ کے کہ جی وہ سروس وائبل نہیں ہے تو لیکن کیا اس کے ساتھ ان کی جو ایکسکلوژن کے ساتھ ان کی ضروریات جو ہیں فائنینشیل وہ ختم ہو جاتی ہیں ایسا نہیں ہے بلکہ ان کی ضروریات ہمارے آپ کی طرح شہروں میں لینے والے لوگوں کی طرح یا ہائر انکم لوگوں کی طرح رہتی ہیں لیکن ان کی بدقسمتی یہ ہے ان کو اٹینڈ نہیں کیا جاتا تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس کو پہلے آئیڈینٹیفائی کیا جائے ہم جب اپنے پاکستان میں دیکھتے ہیں جو پاکستان میں بینکس ہیں ان کو چاہیے کہ یہ کنزیومر کے جو پروڈکٹس وہ لے کے آ رہے ہیں جس میں آٹو فائنانس ہے مارگیجز ہیں کریڈٹ کارڈز ہیں یہ نہ سمجھیں کہ یہ رورل ایریاز میں اس کی اپلیکیشن نہیں ہے اپنے جیسے ہم نے آپ سے پہلے کہا سٹرکچرز میں تبدیلیاں لے کے آئیں آپریشنل چینجز لے کے آئیں اور ان کو ٹیپ کرنے کی کوشش کریں یہ پوٹینشل موجود ہے اور وہ یہ دیکھیں گے کہ بزنس وائز اس کے اندر کتنی وائبلٹی ہے تو جب ہم اب اس کا جو دوسرا اسٹیج ہے کوئی ہم دیکھنے کی کوشش کریں جب آئیڈینٹیفائی کر لیا تو ان کی نیڈس کیا ہیں ان کی ضروریات کیا ہیں تو یہاں یہ ایک چیز سامنے آتی ہے کہ پہلے دیکھیں کہ اس نیڈس کو اور ضروریات کو میٹ کرنے کے لیے کنسٹینٹس کیا ہیں بیرئرس کیا ہیں تو وہ جب اسٹڈی کی گئی اور ہم آپ سب کے مشاہدے میں ہیں جس میں ہم فرینکلی غور نہیں کرتے لیکن جب اس کا بغور مشاہدہ کیا جاتا ہے تو چیزیں سامنے آتی ہیں کہ اس سیگمنٹ کے لوگوں کی انکم جو ہے وہ اسٹڈی نہیں ہے والیٹائل ہے تو بینکس ایک طرح سے ہیزیٹینٹ ہوتے ہیں ان کو وہ کرنے کے لیے تو اس چیز کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس بیرئر کو کس طرح اوور کم کیا جائے ان کے کنسٹینٹس کیا ہیں ان کو کرنے کی کوشش کی جائے یہ دیکھا جائے کہ اس کو ہم کس طرح اٹینڈ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ضرورت اس چیز کی ہے کہ یہ لوگ بینک ان سے دور ہے ان کو بینک کے پاس چل کے آنا پڑتا ہے انڈیا میں اس چیز کی طرح سے اسٹڈی نے یہ دیکھا جو شہر کے ان کا جو فائنینشیل ایکسکلوژن لیول ہے وہ ففٹی سکس پرسینٹ ہے جبکہ رورل ایریاز میں یہ صرف ایک دم سے ہاف ہو جاتا ہے 26 سکس تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ خود انیشیٹو لیں آپ ان کے پاس جائیں اور آپ ان کو سروسز آفر کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ کنسٹینٹس کی بات آتی ہے بیریئرس کی بات آتی ہے کہ ان کا جو فائنینشیل لٹریسی لیول ہے جو ان کا سمجھ ہے وہ ظاہر محدود ہے وہ بےچارے یہ فیل کرتے ہیں ان کو چیزوں کی سمجھ نہیں آتی تو بینکوں کو وہی جو ہم نے آپ سے بات کی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے ان کو بتانے کی ضرورت ہے تو یہ مختلف بیریئرز ہیں جس کی وجہ سے پھر ساتھ ساتھ یہ دیکھا گیا ہے کہ اس میں وہ سیگمنٹ بھی شامل ہے جس کو بینک کو ایک طرح سے مینڈیٹری قرار دیا گیا ہے لو انکم گروپ جس کو ایک طرح سے ریگولیٹری باڈیز کہتی ہیں کہ آپ نے ان کو سا ڈیل کرنا ہے چاہے آپ کو پروفیٹیبلٹی ہو یا نہ ہو تو وہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ بینک ایون پینلٹیز ان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں لیکن وہ ان کو اٹینڈ نہیں کرتے ان کو سروسز نہیں دیتے ان کو وائبلٹی نظر نہیں آتی ہے تو یہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ آپ ان کی وائبلٹی اپنے بزنس ماڈل کو اس طرح ڈیولپ کریں کہ اپنی کاسٹ اسٹرکچر کو اس طرح آپ دیکھیں ریسٹرکچرنگ لے کے آئیں کہ آپ کو اس کو بزنس کے حساب سے وہ پرووائڈ کیا جائے تو یہاں جب جب اس چیز کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور یہ دیکھا جاتا ہے تو سوچ میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے کہ آپ ان کے بیریئرس کو آپ ان کے کنسٹینٹس کو انڈرسٹینڈ تو کریں آپ تو یہ دیکھیں کہ وہ چاہتے کیا ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو رورل ایریاز میں بات ہوئی کہ ان کا کمیونٹی لیول کا جو نیٹ ورک ہے اس میں وہ زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں تو آپ اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی اس کو لیوریج کرنے کی کوشش کریں تو یہ جب سب چیزیں ہم دیکھیں گے اس چیز کو کریں گے تو کسی حد تک جب ان کے کانسٹینٹس ہیں جب اس کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے اور اسی حساب سے سیگمنٹیشن کی بھی ضرورت ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ صرف یہ نہ دیکھیں کہ اچھا آپ نے رورل ایریا کو ایک سیگمنٹ میں لے کے آیا ود سیگمنٹیشن اگر کریں تو آپ دیکھیں گے کہ افیکٹونیس زیادہ آ جائے گی ود ان دیٹ سب سیگمنٹیشن یہ ہے کہ ڈیموگرافکس کے حوالے سے اور دوسرے کلچرل بائسز کے حوالے سے ایتھنکس کے حوالے سے جب آپ چیزوں کو لے کے آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سیگمنٹیشن اور جب سیگمنٹیشن کی جب بات ہوتی ہے تو ہمیشہ یاد رکھیے جو دوسرا اسپیکٹ آتا ہے وہ پروڈکٹس اور سروسز کی ڈیولپمنٹ کا آتا ہے جب آپ کی سیگمنٹیشن بہتر لیول کی ہوگی اٹ تو اس میں آپ اسی حساب سے اسی کی مطابقت سے اپنے پروڈکٹ اور سروسز کو ڈیولپ کر سکتے ہیں ان کے انویشن لے آ سکتے ہیں اور اس کے اندر جو پھر ایک نیکسٹ سٹیج ہوتا ہے وہ کسٹمر ایکسپیرئنس کا ہوتا ہے کہ کسٹمر ایکسپیرئنس جو ہم نے آپ کے ساتھ پہلے شیئر کیا کہ کتنا کس حد تک پازیٹو ہے تو جب ان سارے چیزوں کو مد رکھیں گے سیگمنٹیشن پروپر کریں گے اس کے حساب سے جب آپ پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جو فائنینشیل ایکسکلوژن ہے اس کے اندر اگر آپ کمپلیٹلی المنیٹ نہیں کر سکتے پاکستان کے کیس میں پاکستان کے بینکوں کو خاص طور پر جو ہیڈ آفس کے لوگ ہیں اور جو کنزیومر بینکنگ کی اس کو پروموٹ کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ رورل ایریاز کی طرف آئیں اور رولر ایریاز کی پاپولیشن کے ان کو انڈرسٹینڈ کریں اور اسی کو سیگمنٹ اور سب سیگمنٹ بنا کے پروڈکٹ ڈیولپن کریں تو جب یہ اپنی چیزیں دیکھ لیں تو اس کے بعد ایکچولی پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کی بات آتی ہے تو یہاں ایک کانکریٹ مثال دی جاتی ہے پروڈکٹ آپ اس طرح ڈیولپ کریں کہ جو ان کے حالات کے مطابق ہوں آپ اپنی ضرورت کو اپنی باٹم لائن کو اپنی پروفٹیبلٹی کو مد نظر نہ رکھیں انہوں نے مثال یہاں برازیل کی دی ہے وہاں یہ ہوتا ہے کہ جو پرسنل لونز ہیں وہ انکم سورس کے ساتھ جہاں سے ایکچولی ری پیمنٹ یا انسٹالمنٹ جنریٹ ہونی ہے اس سے ریلیٹ کرتے ہیں یہ بہت ایک اچھی کانکریٹ مثال ہے اور اس کا پاکستان میں بھی بینکس اپلائی کر سکتے ہیں جو وہ یہ کہہ لیں کہ جو ان کا پی رول ہوتا ہے لوگوں کا جو امپلائیز ہوتے ہیں یا ان کا جو پروویڈنٹ فنڈ ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ لنک اس طرح کر دیتے ہیں کہ کل کو خدا نہ خاص تھا اگر ریپیڈ ری پیمنٹ میں کوئی پرابلم آئے یا ڈیفالٹ کا ایشو آئے تو آپ کو یہ پتا ہے کہ ری پیمنٹ سورسز آئیڈینٹیفائیڈ کسٹمر کی جو آپ یہ کہہ لیں کہ جو انکم سورس ہے وہ یا ان کا پروویڈنٹ فنڈ جس کو اینڈ سروس بینیفٹس بھی کہتے ہیں اور یہ ظاہر ہے روز مرہ کا مشاہدہ ہے کہ لوگ جابز کرتے ہیں جاب چھوڑ دیتے ہیں تو بینک بعض ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں تو بعض امپلائر سے یہ ایک لیٹر لے لیا جاتا ہے کہ اگر جو جن کو لون دیا جا رہا ہے پرسنل اور اس کا ڈائریکٹ اس کا جو سیلری کا چیک ہے وہ اس کے اکاؤنٹ میں آئے گا جس سے لون کی اسٹالمنٹ لی جائے گی یا کل کو وہ اگر یہ جاب چھوڑتا ہے تو اس کے جو ٹرمینل بینیفٹس ہیں اینڈ آف سروس بینیفٹس ہیں وہ ڈائریکٹ بینک کو ایک طرح سے دیے جائیں گے یہ ارینجمنٹ کی ضرورت ہے اس میں ٹرسٹ کا ایلیمنٹ ہے کانفیڈینس کا ایلیمنٹ اور کانفیڈینشیلٹی کا ایلیمنٹ ہے کہ بینک اگر یہ ڈیمانڈ کریں امپلائر سے تو بعض امپلائر بھی اس چیز سے انکار کر دیتی ہیں کہ بھائی ہمارے امپلائی کی یہ کانفیڈینشیل انفارمیشن ہے تو ضرورت اس چیز کیا ہے کہ اس کو آپ کس طرح اسٹرکچر کرتی ہیں آپس میں کانفیڈینشیلٹی کا ایلیمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹرسٹ کو کرتے ہوئے آپ تو یہ جب آپ اس طرح پروڈکٹ ڈیولپ کریں گے, اور جو اہم چیز ہے اس سیکٹر میں جو جس کی ضرورت پر زور دیا ہے اور انفارچونیٹلی پاکستان میں جو بینکس ہیں کافی رجڈ ہیں کہ پرسنل لون کا ری پیمنٹ جو ہے وہ فلیکسیبل ہونا چاہیے اس حوالے سے کہ اگر آپ کوئی پیمنٹ نہ کر سکیں کسی وجہ سے تو اس پہ پنلٹی چارج نہیں ہونی چاہیے یا آپ کے پاس کوئی ایکسٹرا ایڈیشنل ارننگس انکم آ ہے تو آپ پری پیمنٹ کر دیں اس کے اندر کوئی پنلٹی نہیں ہونی چاہیے دیکھا گیا ہے کہ بینکوں کے یہ جو یہاں پر ری پیمنٹ اسکیڈیول وہ بہت ایک طرح سے رجڈ اور فکس جس میں کے فریڈم یا فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی کہ وہ اگر پہلے پیمنٹ کرنا چاہیں یا اگر پیمنٹ کو ڈیفر کرنا چاہیں ود دا جینون کنسٹینٹس اور سم ہارڈ شپس تو بینکوں کو ان کو اکوموڈیٹ کرنا چاہیے تو یہ ایک وہ فیکٹرز ہیں یہ ایک وہ ایلیمنٹس ہیں جو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ایلیمنٹ سامنے آتا ہے جس کی پاکستان میں بھی ہے کہ جب آپ ان کو بزنس وائز سرو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو انڈیا کی مثال دی گئی کہ وہاں پر ایک لو انکم گروپ کے کسٹمر uh, کو سرویس دینے کے لیے لون پرووائڈ کرنے کے لیے بینک جو بریک ایون کرتا ہے وہ اگر 32% ٹو پرسینٹ کا وہاں پر زیادہ انٹرسٹ کا نام لیا جاتا ہے ہمارے یہاں مارک اپ کہا جاتا ہے کہ اگر وہ تھرٹی ٹو پرسینٹ کا مارکپ چارج کریں گے تو وہ جو ہے بریک ایون کریں گے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں جب یہ فیکٹر سامنے آ جاتا ہے تو بینکوں کے لیے ایک انسینٹو نہیں رہتا کہ وہ لوگ کریں تو اب ریگولیٹری ریفارمس بھی اس بینک کو انسینٹو کے بعد جب جو میں ہے وہ ہے کا ڈسٹریبیوشن کا جو چینل ہے جو بینکوں کی بہت زیادہ آپ دیکھیں گے برانچز ہیں رورل ایریاز میں وہ کس حد تک افیکٹو ہے وہ تاکہ ہم اس چیز کو دیکھیں کہ وہ فائدے مند ہیں یعنی بینک اس لیے ایک طرح سے انسینٹیو فیل نہیں کرتے تو اگر ریگولیٹرس پرمٹ کرتے ہیں اور ظاہر ہے ان کنٹریز کا جو اکثر نام لیا جاتا ہے یہاں یہ چیز ہوئی ہے کہ وہ جو ایکچولی فزیکل رورل ایریاز کی برانچیز ہیں وہ صرف بینکنگ سروسز پرووائڈ نہ کریں balki they should also act as a communication center in order to generate some more revenues jo jisko concept hai more revenues per square foot kyunki aap wahan fixed cost incur kar rahe hain to kuch mulkon mein ye extra se actually ho raha hai regulators ne permit kiya hai rural area ki branches hain they also apart from providing financial services communication center jahan par unhone phone ki facility fax ki facility اور انٹرنیٹ کی فیسلٹی لوگوں کو دی, دی ہے تو جس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس سے وہ ایکسٹرا ریونیو جرنریٹ کر رہے ہیں اور ان کی وائبلٹی امپروو ہو جاتی ہے اور پھر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو ان کا انسینٹیو ہے کہ وہاں ڈیڈیکیٹڈ مزید سیلز اور مارکیٹنگ کی ٹیم لا کے اپنے پروڈکٹس کو آفر کریں تو وہ اس طرح سے بوسٹ ملتا ہے اس کو اس کے ساتھ ساتھ تو یہ جو ڈسٹریبیوشن چینل کی افیکٹونیس کو امپروو کرنے کا بھی یہ کانسیپٹ ہے اور پاکستان میں ابھی نہیں دیکھا گیا اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمارے ریگولیٹرز دیکھیں ہمارا جو بینکرز ایسوسیشن ہے اور جو دوسرے لوگ ہیں کہ وہ اپنے جو ان ایریاز کی جو اکثر برانچز ہم سب جانتے ہیں کہا جاتا ہے کہ لاس میں جا رہی ہوتی ہیں تو ان کے جو ریونیو جنریشن کی اگر ایونیوز کو بڑھایا جائے امپروو کیا جائے تاکہ ان کے اندر انسینٹیو آئے کہ یہ جو پروڈکٹس اینڈ سروسز جو شہروں میں آفر کر رہے ہیں وہ وہاں بھی آفر کریں ان کا وائبلٹی کا ایلیمنٹ لیکن یہاں ضرورت اس چیز کی ہے کہ بینک اپنے فائدے کی بات نہ کریں اس لیے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ٹھیک ہے یہ بزنس ہے اور آپ نے بزنس میں اگر پیسے نہیں ارن کرنے تو اس بزنس کا کانسیپٹ ایک طرح سے اسپریڈ جو وہ ختم ہو جائے گی لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس سیگمنٹ کو اٹینڈ کرنے کے لیے اس کے اندر کنزیومر بینکنگ پروڈکٹس کو انٹروڈیوس کرنے کے لیے یہ تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے اس کے ساتھ ساتھ مارکیٹنگ کا بھی کانسیپٹ یہ ہے کہ مارکیٹنگ بھی آپ جو ٹریڈیشنل وے میں کرتے ہیں اس کے بجائے آپ لوکل جس کو کہتے ہیں نا کہ جو گروپس ہوتے ہیں اور جس میں خاص طور پہ عورتوں کا اب اہم کردار ہے اور ان کا جو رول ہوتا ہے وہاں کی سوسائٹی میں وہ بہت ڈیسیجن میکرز ہوتے ہیں اپینین میکرز ہوتے ہیں آپ ان کی مدد آپ کو لینی چاہیے اپنی مارکیٹنگ ایفرٹس میں تو یہ ساری چیزیں جب سامنے آپ رکھیں گے تو آپ کو اندازہ, ہو, اندازہ ہوگا کہ آپ کو جو شہروں کی اپروچ ہے اس کے اندر اس کے اندر تبدیلی آنی پڑے گی پھر ہم جب میں نان ٹریڈیشنل اس کی بھی الائنس کی ہم نے بات کی تو اب یہ دیکھا گیا ہے کہ ان سیگمنٹ کے لوگ جب کچھ سہولیات کے لیے کچھ فیسلٹیز کے لیے وہ ڈیفرینشیٹ نہیں کرتے یا ان کو بینک یہ پرووائڈ کر رہا ہے وہ فیسلٹی جس میں خاص طور پر ٹرانسفر اور فنڈز ہیں یا دوسری چیزیں ہیں پیمنٹ کا جو ایک ہے اگر یہ میکینزم کچھ کنٹریز میں لائک کینیا اور برازیل یہ بڑا افیکٹو ہوا ہے کہ موبائل کمپنی آپریٹرز جو ہیں وہ بینکوں کی جگہ یہ ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک لیکچر میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا تھا کہ نان ٹریڈیشنل پلیئرز جو ہیں اب بینکنگ سیکٹر میں آ کے ان کو چیلنج کر رہے ہیں اور ان کی ٹرف کے اوپر آ رہے ہیں تو اب ضرورت اس چیز کی ہے بینک بجائے ان کے ساتھ کنفرنٹیشن لینے کے یا یہ کہ وہ ریفیوج لے کے جی ریگولیٹری باڈیز کے پاس جا کے گئے کہ جی یہ لوگ یہ سروسز نہیں کر سکتے کہ آپس میں وہ ایڈورسل ان کے ریلیشن شپ نہیں ہونی چاہیے بلکہ مل جل کے کام کرنے کی ضرورت ہے تو جب یہ چیز سامنے آئے گی تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو ڈسٹریبیوشن نان ٹریڈیشنل ہے اس کا فائدہ کس طرح ہو سکتا ہے اور مثالیں کانکریٹ دی گئی ہیں اور اس کے اندر انڈیا کی بھی مثال ہے کہ وہاں کس طرح انہوں نے بینکوں نے وہاں کا جو لیڈنگ بینک ہے اس نے نان ٹریڈیشنل اس کو ساتھ کولوبریشن کر کے الائنس کر کے پارٹنرشپ کر کے اس کے جو ہے اچھے نتائج اختیار کیے ساتھ ساتھ وہی جو چیز پچھلے آپ کو ہم نے بتائی تھی ان شکل دا آرگنائزیشن یہاں ضرورت ہے سینئر مینجمنٹ کو کمٹمنٹ کی کہ سینئر مینجمنٹ لیول پہ بھی یہ ضرورت ہے کہ آپ اپنے آرگنائزیشن میں اسٹرکچر چینج لے کے آئیں پاکستان کے کانٹیکٹ میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو بینکس ہیں یہ آپریٹ سارٹ آف ریموٹ کنٹرول سے بڑے شہروں میں ان کے ہیڈ آفس ہیں اور برانچیز آل اوور دا کنٹری ہیں اور اس میں جو خاص طور پر ہمارے پانچ بڑے بینک ہیں جن کا بہت ایک وائڈ ورک ہے ان کے اندر ایک سوچ میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے اور اس تبدیلی کے بعد ان کو یہ کنزیومر بینکنگ کے سیگمنٹ کو امپروو کرنے کے لیے ان کے اس میں لانے کے لیے جہاں پہ ان کا بزنس ماڈل ہے اگر آپ کو یاد ہو ہم نے آپ سے کہا تھا کہ اس کے اندر ایک کنٹینیوس انویشن کنٹینیوس تبدیلی کی ضرورت ہے اس کو آپ اپلائی کریں اور جنیرک بزنس ماڈل کے ساتھ ساتھ جو اسپیسفک بزنس ماڈل اور آپریٹنگ ماڈل ہے ان کے اندر تبدیلی لے کے آئیں تو سینئر مینجمنٹ کا جب کمٹمنٹ ہوگا ضرورت پڑے تو ریگولیٹرز اگر آپ کو الاؤ کرتے ہیں تو آپ ڈیڈیکیٹڈ سیپریٹ کنزیومر بینکنگ کا ایک طرح سے آرگنائزیشن بھی بنا سکتے ہیں آپ ان کو یہ دے سکتے ہیں تاکہ ان کے ریسورسز ڈیفرنٹ ہوں ان کے پاس ڈیڈیکیٹڈ ٹیم اور اسٹاف ہو تاکہ وہ اپنے آپ کو دوسرے کمرشل سیگمنٹ سے کہہ لیں ایس ایم ای سیگمنٹ سے کہہ لیں کارپوریٹ یا انویسٹمنٹ سیگمنٹ سے الگ ہٹ کے ڈیڈیکیٹلی اس ایریا کو کر سکیں اور اس میں جو سب سے اہم چیز ہے ہم نے آپ سے باہر ذکر کیا اس میں ٹریننگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے لوگوں کو جو اسٹاف ہے ایک انسینٹیو دینا چاہیے کہ جی رولر ایریاز میں جا کے آپریٹ کریں جو کہ نہیں کرتے اور اسی لیے دیکھا گیا ہے کہ رولر ایریاز کے جو اسٹاف کی کسٹمر سروس کا لیول ہے وہ بدقسمتی سے بہت لو ہوتا ہے تو جب جب یہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو ضرورت اس چیز کی محسوس کی جاتی ہے کہ اس میں بھی ایک تبدیلی لے, لے کے آئی جائے اور جب یہ سب آپ چیزیں دیکھتے ہیں تو پھر ذمہ داری جو سینئر مینجمنٹ کی ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ اس چیز کو کس طرح انٹیگریٹ کرتے ہیں ضرورت جب ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ ان کی نیڈس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی اور ان کی نیٹس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو اس میں یہ چیز سامنے آتی ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو جسے کہتے ہیں نا اپنے کمفرٹ آف دا آفس زون سے باہر نکلنا پڑے گا یہ ایک فیلڈ کا کام ہے اور فیلڈ میں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ شہروں کے اندر جو آپ کو سہولیات ہیں آپ کا ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے ڈسٹنسز کے حوالے سے جب آپ رورل ایریاز میں جاتے ہیں جب ریموٹ ایریاز میں جاتے ہیں تو وہ زیادہ فیسلٹیز نہیں ہوتی ہیں ڈسٹنسز، جیوگرافک ڈسٹنسز زیادہ ہوتے ہیں تو اس کو اوورکم کرنے کے لیے جہاں کنزیومرز جو ہیں اس ایریا کے جو سیگمنٹ کے لوگ ہیں آلریڈی ہارڈ شپس کو فیس کر رہے ہیں تو جب تک ہم آپ وہاں جا کے ان شپس کو شیئر نہیں کریں گے ان کے ساتھ ان کے ساتھ ایک طرح سے فیس نہیں کریں گے تو ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہو سکے گا تو ہم جب ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں ہم جب ڈسٹریبیوشن کی بات کرتے ہیں پروڈکٹ انویشن کی بات کرتے ہیں تو اس چیز کو پھر سامنے لانا پڑتا ہے کہ سوچ میں تبدیلی مینٹل ماڈل جو ہے آپ کا کہ ہم اس سیکٹر کو پروفیٹیبلی uh, نہیں کر سکتے پروفیٹیبلی نہ کرنے کا جو مینٹل ماڈل ہے ظاہر ہے جب ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنی جو بیس جو ہے کاسٹ آف فنڈنگ کے حوالے سے اور اس کے حوالے سے کہ آپ اس کو کس طرح ریسٹرکچر کریں تاکہ آپ کو بزنس وائبلٹی آئے آپ ریونیو جنریشن کی ہم نے ایک کچھ لیکچرز میں آپ کے ساتھ بات کی کہ جہاں اگر شیئر آف دا والٹ کا کانسیپٹ یہاں نہیں آتا لیکن یہ ماس مارکیٹ ہے یا ماس والیوم کا کانسیپٹ ہے تو یہاں ضرورت ہے کہ آپ ٹیکنالوجی کی ہیلپ لیں اب ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ جب ضرورت اس چیز کی ہوتی ہے کہ جو آپ لوگوں کو کنوینئنس پرووائڈ کریں ایکسیسیبلٹی کے حوالے سے ٹرانسفلٹی کے حوالے سے تو ٹیکنالوجی کا ایلیمنٹ بھی اہم ہو جاتا ہے اور یہ ایک کانسیپٹ ہے اور یہ کانکریٹ مثال ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ رولر ایریاز میں اگر لوگوں کو آپ جو اے ٹی کی فیسلٹیز پرووائڈ کریں انٹرنیٹ کی یا پی سی کی تو وہاں کے لوگ اتنے ہی انٹیلیجنٹ ہیں اور انڈیا میں یہ باقاعدہ یہ کیس اسٹڈی ہوئی ہے وہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک ریموٹ ایریا ایک گاؤں میں انہوں نے جا کے کہیں جن کا کوئی شہر سے تعلق نہیں تھا شہر سے بہت دور تھے وہاں انہوں نے ایک پی سی انسٹال کیا ایک مشین انسٹال کی اور بچوں کو لوگوں کو انوائٹ کیا کہ وہ آ کے اس کو استعمال کریں وہ دیکھیں آپ یقین کریں کہ ایک دو مہینے کے بعد جو اسٹڈی ہو جا کے دیکھا گیا تو وہاں کے لوگ وہاں کے بچے فریلی وہ پی سی آپریٹ کر رہے تھے انٹرنیٹ ایکسس کر رہے تھے بلکہ ان بچوں نے ان لوگوں نے جو جنہوں نے انٹرسٹ لیا تھا انہوں نے کچھ سجیشنس دی ان کو کہ وہ اس چیز کو کس طرح امپروف کر سکتے ہیں دی آر کوائٹ ان وے امیزڈ کہ وداؤٹ اینی ٹیچنگ وداؤٹ اینی سارٹ آف ٹریننگ انہوں نے اس چیز کو کیا تو انہوں نے کہا ہو سکتا ہے یہ چانس ہو پھر وہ ایک اور شہر کے اندر گئے اور وہاں جا کے انہوں نے ایک گاؤں میں گئے اور وہ ایکسپیریمنٹ کیا وہاں پر بھی یہ سامنے آئی کہ لوگ بغیر کسی ٹریننگ کے بغیر کسی گائیڈنس کے کس طرح چیزوں کو اڈیپٹ کرتے ہیں تو جہاں یہ میسج ہے کہ رورل ایریاز کی پاپولیشن رورل ایریاز کے لوگوں کی جو اڈیپٹیبلٹی کی جو کوالٹی ہے جو ان کے اندر یہ وہ ہے آپ اس کو انڈر انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں وہاں کے لوگ ان ٹرمس آف in terms of their approach to life اتنے ہی competent ہیں جتنے ہم اپنے آپ کو شہروں کے اندر سمجھتے ہیں تو جب ہم ان سب چیزوں کو مد نظر رکھیں گے تو ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ ہم ان کو اس طرح ٹریٹ کریں ایٹ پار ہم اس کو انفارچونیٹلی ان میں یہ نہیں کہتا ہم لوگ کانشیسلی کرتے ہیں ہم ان کو ایک وہ ایک لیول دے دیتے ہیں کہ یہ ان کا level ڈفرنٹ ہے یہ غریب ہیں اور وہ جو ہم نے پاورٹی کی بات کی وہ اس کے اندر سے نہیں نکل سکتے ان کی ضرورت صرف یہ ہے کہ ان کو ایڈ دے دی جائے یا ان کی مدد کی جائے لیکن ان دیئر اون رائٹ دے آر کنزیومرس دے آر پروڈیوسرس اور ان کا جو اسٹرانگ کمیونٹی کے بانڈز ہیں اس کے اندر جو ہڈن پوٹینشیل ہے ہم نے ہڈن ایسٹس کی بات کی اور ہم نے ہڈن پرچیزنگ پاور کی بات کی ہم نے ڈیڈ کیپیٹل کی بات کی تو جب یہ ساری چیزیں کمبائن ہوتی ہیں تو پھر یہ ایک میسج سامنے آتا ہے کہ بینکوں کو ایک uh, سوچ میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے مینٹل ماڈل جو ہے جس میں ہم صرف ایونٹ لیول پہ دیکھتے ہیں ہم نیچے نہیں جاتے ہم ڈیپر پیٹرنس کو نہیں دیکھتے اور ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اسٹرکچرل ایلیمنٹس کیا اس کو امپیکٹ کر رہے ہیں سسٹمیٹک اسٹرکچر کیا ہے جب ہم ان سب چیزوں کو اپنے فوکس میں لائیں گے اپنی پالیسیز کے اندر پلاننگ کے اندر اور خاص طور پہ ہم بینک کی بات کرتے ہیں اور میں یہاں پر ظاہر ہے جو خاص بار بار مینشن کرتا ہوں کہ ہماری جو پانچ بڑے بینک ہیں جن کا بہت ہیوج نیٹ ورک ہے جن کے پاس ریسورسز ہیں اور ان کا جو وہ ہے ان کے پاس اس چیز کی اپرچونٹیز ہیں اور ان کے پاس آلریڈی آپ کہہ لیں کہ ہیڈ اسٹارٹ ہے وہ اس چیز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور جو دوسرے نئے پلیئر آ رہے ہیں جو نئے پرائیویٹائز بینکس ہیں جو ایکسپینڈ کرتے ہیں اور جن کا خیال ہے کہ پاکستان کی کنزیومر بینکنگ کا سیگمنٹ جو ہے ابھی انڈر سروڈ ہے تو یہ انیشیٹو انہوں نے لینا ہے وہ اس چیز کو کیوں نہیں وہ لیتے پروموٹ کرتے کہ یہ پرانے ٹریڈیشنل جو ویجڈم ہے اس کو آپ طرح سے ایک طرح سے وہ کر رہے ہیں وہ شہروں سے باہر نکلیں اپنی سوچ میں تبدیلی لائیں تاکہ پھر جو یہ اس وقت اگر آپ کو یاد ہوگا اسٹیٹ بینک کی رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ اس وقت بینکس کا یہ جو ہمارا جو ہے اس کے اندر ایک طرح سے کمی آ ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کے اندر دوبارہ ایک طرح سے گروتھ ہو دوبارہ ایکسپینشن ہو اور ہم نے اس کے بعد اس کے ساتھ Uh, uh, جو ہے بیس آف دا پیمنٹ کا سیگمنٹ ایک طرح سے مکمل کیا ہم نے اس کو اوورال ویو لیا ہم نے اس کا اسپیسیفک ویو لیا انشاءاللہ اب ہم اپنے اگلے لیکچر میں کچھ اور ایریاز جو ہے کنزیومر بینکنگ کے حوالے سے ان جرنل اور ہم نے جس میں ایک طرح سے سروس افیشینسی کی بات ہوگی انویشن کی بات ہوگی کچھ رسک مینجمنٹ کی بات ہوگی وہ انشاءاللہ ہم آنے والے لیکچروں میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ٹل سچ ٹائم اللہ حافظ